ہمارا ہم نے کوئی دو ایک نشست پہلے گفتگو کی تھی کہ ہم مسلمانوں کے حالات اتنے برے کیوں ہیں زوال جو ہماری امت پر ہے وہ کس وجہ سے ہے اس میں ہم نے توازن کے حوالے سے بات کی تھی اب ایک اور نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے ہمارا معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی برائی کے حوالے سے یا کسی کمزوری کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں دو ہم غلطیاں کرتے ہیں ایک تو ہم جڑ کو نہیں پکڑتے ہم صرف اوپر سے بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ہو جائے گا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ اس کی جڑ اس کی بنیاد وہ کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور اس کو ہم پکڑ لیں تو وہ بہت سے مسئلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اب قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے قرآن مجید کا صرف ایک حق سمجھا کہ روزانہ کچھ تلاوت کر لی جائے تو بات پوری ہو جائے گی وہ ہمارے بہن اور بھائی اور ماں باپ اور بزرگ اور بچے جو صرف فرائض و واجبات پہ توجہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ اور صرف تھوڑا سا قرآن مجید روز پڑھ لینا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یہ غلط فہمی ہے قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس میں صرف پڑھنا شامل نہیں ہے اس میں اس کو سمجھنا بھی شامل ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا شامل ہے اور پھر اس کی آگے تعلیم جو ہے وہ بھی شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو چار ذمہ داریاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں وہ چاروں ذمہ داریاں اب اس امت کے حوالے ہیں ہمیں کتاب کی تلاوت کرنی ہے ہمیں اس کی تعلیم کرنی ہے اس کی حکمت پر بات کرنی ہے اور ہمیں تزکیہ کرنا ہے ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے اس لیے یہ جو صرف قرآن مجید پڑھ لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں ہمارے بچے یوٹیوب سے اسلام سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے قرآن سے نہیں سیکھ رہے ہمارے بچے دوسروں کی باتوں سے سیکھ رہے ہیں اس میں سے کتنے لوگ مستند ہیں کتنے لوگ غیر مستند ہیں کون معتبر ہے کون غیر معتبر ہے یہ کسی کو پتہ نہیں جس کا انداز بیان پسند آیا اس کے پیچھے چر پٹے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے قرآن کو سیکھا غیر معتبر لوگوں سے سیکھا ہم نے اپنے مسائل سمجھے غیر معتبر لوگوں سے سمجھے اور پھر کچھ عرصے سے تو ایک نیا ہی ماحول پیدا ہوا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ رمضان شریف جب شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اکثر کئی جگہوں پہ یہ سنا ہے ہم نے واللہ والم کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے ہمارے جو ایکٹرز ہیں ایکٹریسز ہیں اس کے علاوہ یہ ناچنے گانے والے جو ہیں جن کا پیشہ ناچنا گانا ہے جن کا پیشہ تمام عوام کے آگے بے حیائی پھیلانا ہے یہ لوگ اچانک ہمیں اسلام پڑھانے آ جاتے ہیں اور اتنے افسوس کا مقام ہے ایک بات کو سمجھیں رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد کے لیے ہے عبادت کے لیے ہے توبہ کے لیے ہے استغفار کے لیے ہے لیکن ہماری معاشرے کو بڑے ہی زبردست اور غیر محسوس طریقے سے موڑا گیا ہے لیکن قصور ان کا نہیں ہے قصور تو ہمارا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلے کیوں ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی کہ جی یہودیوں کی سازش ہے تو بھائی غیر مسلم جو اقوام ہیں انہوں نے تو سازش کرنی ہے کیونکہ مسلموں سے مسلمانوں سے ان کو خطرہ ہے کیونکہ اگر دین اسلام جو ہے بالکل اسی طریقے سے دوبارہ پھیلنا شروع ہو جائے جیسے ماضی میں پھیلا ہے جیسے دنیا میں شاید ہی کوئی کونہ ایسا رہ گیا تھا جہاں کوئی مسلمان نہ پہنچا ہو اور جہاں پہ قرآن کی اور حدیث کی تعلیم نہ پہنچی ہو تو یہ ان کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے اس لیے انہوں نے تو سازش کرنی ہے لیکن ہم نے آگے سے کیا کرنا ہے کیا ہم نے اس سازش کا شکار ہونا ہے یا ہم نے اس سازش کے مقابلے میں کچھ خود بھی کرنا ہے قرآن مجید چھوڑنے کے حوالے سے بڑا واضح طور پہ قرآن مجید میں بھی گفتگو ہوئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی گفتگو ہوئی ہے。قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفرقان میں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے روز قیامت کہ اے رب بے شک میری قوم نے چھوڑ رکھا تھا اور پھر چیز کو چھوڑ رکھا تھا وہ یہ قرآن ہے جس کو چھوڑ رکھا تھا اور پھر اسی طرح تاحا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے ذکر سے پھیرا بلا شبہ اس کے لیے اس کی معیشت تنگ ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ہمیں آپ کو ایک ایکٹرز اور ایکٹریس اور یہ ناچنے گانے والے تو علیحدہ تھے جو دین سکھا رہے تھے اب پچھلے کوئی تقریباً بیس پچیس سالوں سے تیس سالوں سے اب سیاست دان بھی ہمیں دین سکھاتے ہیں جبکہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دین ہمیں قرآن سے سیکھنا ہے دین ہمیں احادیث مبارکہ سے سیکھنا ہے دین ہمیں موتبر صاحب علم سے سیکھنا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے فہم کے مطابق قرآن سے آیات نکال کر اور آحدی سے مبارکہ کے الفاظ اور اس کے متون نکال کر اپنے فہم کے مطابق ہماری تعلیم کر رہا ہے یہ وہ فہم نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ملا تھا یہ وہ فہم ہے جو ان کو ان کے دلوں نے ان کے دماغوں نے دیا ہے اب قرآن نے کیا کہا معیشت مسلمانوں کی کب تنگ ہوگی جب ہم اللہ کے ذکر سے پھر جائیں گے اس کی مزید اگر تفصیل میں دیکھیں تو ذہن میں رکھیں کہ معیشت صرف یہ نہیں ہے جسے ہمارے آج کل پچھلے کئی دہائیوں سے سیاستدان دان جو ہے جن کا انہوں نے اپنا ایک آلہ بنا رکھا ہے ہر آنے والا کہتا ہے کہ جی ملک کی معیشت برباد ہو گئی کیونکہ پچھلے والے نے غلط کام کیا ہے ان میں سے کسی ایک کو توفیق نہیں ہوئی کو کہتا کہ معیشت اس لیے تنگ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اگر ہم نے قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا کسی مائی کے لال میں چاہے وہ حکمران ہو اچھا ہو برا ہو یہ ضرورت نہ ہوتی کہ کام کرتا کیونکہ اللہ تبارک بتا لا ہمیں کثرت استغفار کے بدلے کھلا رزق دیتا ہے عزت دیتا ہے احترام دیتا ہے درجات کی بلندی دیتا ہے اور قرآن سے پھرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری معیشت تنگ کرتا ہے اور معیشت تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہیں معیشت میں یہ بھی آتا ہے کہ بے تحاشا ہے پورا نہیں پڑتا لاکھوں कमा रहे ہوں گے کروڑوں کما رہے ہوں گے خرچ کی توفیق نہیں ہوگی معیشت یہ بھی تنگ بولتی ہے خالی یہی نہیں ہے تو قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب اندھا اٹھایا جائے گا بندہ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تم نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو نے میری آئی ہوئی آیتوں سے غفلت برتی آج تیری بھی کوئی خبر نہیں لی جائے گی یہاں سے پورا بیان جو بنتا ہے قرآن کا سورہ الفرقان کا وہ یہ بنتا ہے کہ اے رب بے شک میری قوم نے چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کرنے والا ہے مددگار ہے اور حرصورتحا میں کہا گیا کہ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا تم نے میری آیتوں سے غفلت برتی ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنی بھی فکر کریں اپنے بچوں کی بھی فکر کریں ہمارے بچے جو باہر نکلتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے ارد گرد ہر قسم کا بچہ اور بچی موجود ہے وہ دس قسم کی باتیں سنتا ہے ابھی آج کل ایک نیا فتنا بہت زیادہ پھیل رہا ہے جس کا پتہ چلا ہے اور ابھی پچھلے دنوں حکومت نے تین چار سو بندہ گرفتار کیا ہے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے طریقے سے منطق کا سہارا لے کے یہ جی لوجیکل گفتگو ہونی چاہیے کہ جی دینِ اسلام is to be in لوجیکل گفتگو ہونی چاہیے منطق میں پورا اترنا چاہیے یہ قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہمارے آئما کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہمارے بچے پھر رہے ہیں اور ہم ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف آپس میں لڑنے میں لگے اور आपस میں بھی لڑ کے ان باتوں پہ رہے ہیں جن پہ ہمارے آئمام میں کبھی جھگڑا تھا ہی نہیں ایک امام, تھا, ایک امام اس طرح کر رہا تھا ایک امام اس طرح کر رہا تھا ایک امام اس طرح کر رہا تھا وہ کبھی بھی آپس میں نہیں جھگڑے ایک دوسرے کو انہوں نے ادب کیا اور ہم ان باتوں کو پکڑ کے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں بھائی بھائی کا پکڑ کر بیٹھا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم دین قرآن سے نہیں سیکھ رہے ہم دین احادیث مبارکہ سے نہیں سیکھ رہے ہم دین موتبر ذرائع سے نہیں سیکھ رہے جب تک کسی تحریک میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال نہیں ہوں گے وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی اور اگر کامیاب ہوگی تو بہت کم وقت کے لیے ہوگی اور ہوگی بھی تو اس سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے اور اس کی تاریخ گواہ ہے ہمارے پاس بے تحاشا تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریکیں عالم اسلام میں بھی اٹھی کامیاب بھی ہوئیں مگر بعد میں کیا ہوا جت جس طرح سے اٹھی تھی اسی طریقے سے وہ برباد ہو تو یہ جو معیشت تنگ کرنے کی بات ہے اس سے مراد دنیا بھی ہے اس سے مراد قبر بھی ہے اس سے مراد آخرت بھی ہے اور اس سے یہ بھی ہے کہ کمی تو نہیں ہوگی لیکن ہمارے لیے پھر بھی وہ کم پڑے گا برکت ختم ہو جاتی ہے جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو لاکھوں بھی کماؤ تو پورا نہیں اترتا اور اگر برکت رہتی ہے تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے اور معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارے ایک عزیز انہوں نے ایک دفعہ جب ہم لاہور میں ہوتے تھے آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے کہ جی آپ لوگ ہمیں ایسے ہی منع کرتے ہیں دیکھیں میرا بچہ اتنا بیمار پڑ گیا تھا اگر میرے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا تو میں اس کا علاج کیسے کراتا ہوں تو مر جاتا تو کسی نے بڑا خوبصورت صاحب کو جواب دیا انہوں نے کہ تم نے حرام کا پیسہ کٹھا نہ کیا ہوتا تمہارا بچہ بیمار نہ ہوتا اور وہ بیماری اسی لیے ہوا ہے جو حرام تم نے اکٹھا کیا تھا وہ حرام نکلنا تھا تو یہ بہت غلط قسم کے معاملات ہم نے سوچ رکھے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک دفعہ خواب کا ذکر کیا بخاری شریف میں ہے کہ سر پتھر سے پیسا جا رہا تھا اور یہ کون شخص تھا جس نے قرآن کو سیکھا اس پر عمل نہیں کیا اور نماز کے وقت سوتا رہا پھر قرآن کے بارے میں کہا بخاری شریفی میں ہے کہ اس کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ اونٹ کے اپنی رسی توڑ کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے نکلتا ہے پھر اسی طرح ترمزی شریف کے اندر حدیث ہے کہ بلا شبہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ایک خراب گھر کی طرح ہے پھر ابن حبان کی حدیث ہے صحیح ہے کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور کیا اچھا گواہ ہے جو اسے اپنے آگے رکھے گا یہ اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا جو اسے اپنے پیچھے ڈالے گا یہ اسے جہنم کی طرف دھکیل دے گا جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اپنے مصحف کو لٹکا دیا اس کی دیکھ بھال نہیں کی اس کو نہ دیکھا وہ مصحف قیامت کے دن اس کے ساتھ چمٹا ہوا آئے گا وہ کہے گا اے رب العالمین تیرے اس بندے نے مجھے نظر انداز کر دیا تھا میرے اور اس کے درمیان اب فیصلہ فرما دے اور ایک اور حدیث مبارکہ ہماری نظر سے گزری اچانک ذہن میں آیا اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شفاعت فرمائیں گے پہلے شفاعت فرمائیں گے تو کچھ امتی جو جہنم بھیج دیے گئے ہیں وہ ان کو آزادی ملے گی پھر شفاعت فرمائیں گے کچھ مزید کو آزادی ملے گی اس طریقے سے اب یاد نہیں تین دفعہ یا چار دفعہ کتنی دفعہ ہے الفاظ آئے ہیں آخر میں وہ رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سے مکاتے بے فکر ہے فرقے بھی بن گئے ہیں ہر فرقے میں پتہ نہیں کتنے کتنے گروہ بن گئے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے ان سب کا قرآن ایک ہے تو اس ایک کو تو پکڑیں جو سب کا ایک ہے باقی بعد میں باتیں آتی رہیں گی قرآن پکڑیں حدیث پکڑیں فک پکڑیں اسی ترتیب سے چلیں بنیادی فکر ظاہر ہے ہر آدمی کو چاہیے نماز پڑھنی ہے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمیں کس نے اس دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے کس نے ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے فرائض و واجبا تو کرنے ہی کرنے ہیں وہ تو نہ کرنے پہ صدا ہے وہ کرنا لازم ہے اس کے علاوہ کیا ہے جو ہم نے کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے قرآن کو پکڑنا ہے اور حدیث خود بخود بیچ میں آ جائے گی کیونکہ قرآن کو جب پکڑیں گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن ان کا طریقہ کار ان کے الفاظ ان کے افعال یہ چیزیں چاہیے حدیث آئی آئے اگر قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کا جس مرضی مکتبہ فکر سے تعلق ہے اپنے کسی ترجمے کے ساتھ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور کوشش کریے کہ اگر عربی بھی ساتھ سیکھنا شروع کر دیں تاکہ بعد میں آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو ترجمہ باقاعدہ خود سے پڑھنا نہ پڑے قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں ہماری زندگیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی برکت بھی واپس آ جائے گی عزت بحال ہو جائے گی یہ بہانے بازیاں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی فلاں آیا تھا وہ یہ کر گیا فلاں آیا تھا یہ کر گیا کوئی یہ نہیں کہتا ہم نے کیا کیا اور یہ دین میں بھی یہی ہو رہا ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا ہم نے کیا کیا وہ عالم فرائض واجبات تک کا خیال نہیں ہے بحثے دین پیسے کرتے ہیں جیسے مفتی بھی ہمارے شاگرد رہے ہوں اور اپنے بچوں کو دیکھیں بات سنیں ہم آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ دین دنیا کی تعلیم نہ دیں اور بچوں کو جو ہے وہاں سے اٹھا لیں یہ تو ہم کہہ نہیں رہے اس دنیا میں رہنا ہے ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا انجینئر بھی بننا پڑے گا کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی بننا پڑے گا یہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا ورنہ اقوام عالم کے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے غیر مسلم اقوام کے مقابلے میں ہم کھڑے کیسے ہوں گے اگر یہ سب کچھ نہیں سیکھیں گے اس کے سیکھنے میں تو یہ تو یہ بھی لازم سمجھیں ہاں. آپ لیکن ایک اور سمجھیں آخر میں ہم ایک آپ سے قصہ بیان کرتے ہیں ایک شیخ عبد الرحمان حفار گزرے ہیں دمشق کے اندر یہ پہلے گورکن تھے قبرستان میں قبریں کھودا کرتے تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی اس نے ایک کبر کھدوائی پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچے کا جنازہ آیا لڑکے کا اور ساتھ میں بہت کم لوگ تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو لڑکے کو اندر لٹایا تو اچانک ایسے جیسے میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور میں نے دیکھا کہ کبر جنت جنت کے باغوں میں سے ایک باز بن گئی ہے بے ہوش ہو گئے جب وہ بے ہوش ہو گئے بڑی مشکل ان کو ہوش میں لایا گیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی کسی کو کچھ نظر نہیں آیا تھا صرف انہیں کو نظر آیا تھا یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے باہر باہر نکلے تو اس وقت تک وہ عورت جا چکی تھی کچھ عرصے بعد وہی عورت دوبارہ آئی اس نے ایک اور قبر کھودنے کو کھا یہ قصہ اس عالم دین نے خود بتایا ہوا ہے اور پھر اسی طرح ہوا قبر میں جب لٹایا اس جوان کو تو اچانک قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باہ بن گئی لیکن اب کی بار وہ بے ہوش نہیں ہوئے انہوں نے پوچھا تو پتا چلا اور کسی کو کچھ نظر نہیں آیا اس عورت کے پاس گئے اس کو جا کے کہا یہ میں نے دیکھا ہے مجھے بتائیں یہ کیا ہے وہ پہلا بچہ کون ہے یہ دوسرا بچہ کون ہے ان کا پہلا بچہ جو ہے وہ میرا بیٹا وہ طالب علم تھا ایک چیز ان میں رکھیں کہ طالب طالب علم یہ چیز صرف دینی علوم کے لیے استعمال ہوتی ہے دنیاوی علوم والے ہم کہتے ضرور ہیں طالب علم لیکن شر وہ فنون سیکھ رہے ہیں علوم نہیں سیکھ رہے ہیں فنون چاہیے دنیا کے لیے علوم چاہیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وہ طالب علم تھا ابھی پڑھ رہا تھا نیک پرہیز گار بچہ تھا وہ فوت ہو گیا جو دوسرا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہے وہ بڑھائی تھا لکڑی کا کام کرتا تھا فرنیچر بناتا تھا لیکن وہ اس نیت سے محنت کرتا تھا کہ میں اپنے طالب علم بھائی کی خدمت کر رہا ہوں اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوں آپ غور فرمائیں آپ اگر نہیں سیکھ سکے علوم کوئی بات نہیں آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے اس اولاد کو سکھانے کے لیے جو آپ محنت کریں گے اس کا بھی سلا ہے اس کا سلا اللہ نے اس کے بھائی کو کیا دیا اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی انصاحب نے اسی وقت گورکنی کا کام چھوڑ دیا علاقے کے بہت بڑے ایک عالم دین مفتی کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کے کہا کہ جناب میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ویسے پوچھنے کی غرض سے جناب آپ پینتالیس پچاس سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اب آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے طرح سنایا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ طالب علم تھا اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن گئی اس کو اس کو کی خدمت اس کی کرنے کے لیے جو بھائی محنت کرتا تھا اس کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن گئی میں بھی اب چاہتا ہوں کہ میں دین حاصل کروں علم حاصل کروں میں طالب علم بننا چاہتا ہوں اور پھر وہ دمشق کے بہت بڑے عالم دین بنے نسلن علماء چلے ان سے اور آج تک ان کی نسل سے علماء جو ہے وہ آ ہیں اور یہ وہ علماء نہیں ہیں جیسے عام مسجد سنبھالنے والے یہ وہ علماء ہیں جو تفسیر حدیث فک عقیدہ ان معاملات میں پوری دسترس رکھتے ہیں اور باقاعدہ تعلیم کرتے ہیں اور بچوں کو تیار کرتے ہیں کردار سازی کرتے ہیں ایک چیز اہم میں رکھیے اگر کردار سازی نہیں ہے معاشرے میں کچھ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دس کو لائیں اور دس کو واپس پھینکیں اور پھر دس کو لائیں اور پھر دس کو واپس پھینکیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چلتا رہے گا چاہے آپ اگلے سو سال تک چلاتے رہیں اگر فرق پڑنے لگا ہے تو کس چیز سے پڑنے لگا ہے اپنے بچوں کی کردار سازی کریں اور ان کو دنیاوی فنون تو ضرور سکھائیں لیکن اصل علوم بھی سکھائیں جس کے اندر سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے اس قرآن کو پکڑیں گے دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی کئی بار جب ہم کہتے ہیں رزق میں اضافہ کئی بار رزق میں اضافہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لاکھ کماتے تھے تو دس لاکھ کمانے لگے کئی بار رزق میں اضافہ ایسا ہوتا ہے کہ کما ابھی بھی لاکھ رہے ہیں لیکن زندگی دس لاکھ جیسی اس میں بھی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ایسی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے آپ کی زندگی کے اندر تو اللہ تعالی ہم سب کو ازن و توفیق بخشے کہ ہم خود بھی قرآن کی تعلیم جو ہے اس کی طرف توجہ کرے اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئے کیونکہ یہ نہ صرف ان کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اپنا بھی لالچ ہوتا تو ہے نا تھوڑا سا دیکھ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے بچے کو بھویش میں ڈال دیا کیوں ڈالا جی وہ سنا ہے جی حافظ اپنے ساتھ اپنے دس لوگوں کی شفاعت کرے گا تو چلو اپنے ماں باپ کی شفا کر شفات کر دے گا تو ہمیں بھی جنت مل جائے گی حافظ صاحب جو حفظ کرنے کے قرآن بھی بھول جاتے ہیں دنیا کا ہر پٹھا کام کرتے ہیں اب کون سی بات کرے گا اور ایسا کیوں ہوا اس نے صرف حفظ کیا اس کی کردار سازی نہیں ہوئی اس نے علم حاصل نہیں کی تو قرآن کو پکڑے مضبوطی کے ساتھ قرآن سے ہی باقی ساری چیزیں ہیں اور علم معتبر ذرائع سے حاصل کرے یہ سو کالڈ سیلیبریٹیز اور یہ ایکٹریس اور ایکٹرز اور یہ ناچنے گانے والے اور یہ سیاستدان اور پتہ نہیں کون کون الم کلم جن کے پشتوں کو دین کا نہیں پتا ان سے نہ حاصل کرے علم معتبر ذرائع سے حاصل کرے اگر کسی سے نہیں تو کم از کم قرآن ترجمے کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دو بہت کچھ اس سے بھی پتا چل جائے گا انشاءاللہ اور جس بھی مکتبہ سے سے تعلق, تعلق ہے اپنی ترجمہ پڑھیں کوئی حرض نہیں کیونکہ ترجمے کے معاملے میں صرف الفاظ کے چناؤں کا اختلاف رائے ہے باقی اختلاف رائے کو ایسا پڑا نہیں ہے یہ ہم آپ کو بتا دوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے توفیق دے سب لوگوں کے دلوں میں یہ آج جو ہم نے بات کی ہے آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور آپ اس کے مطابق ذرا اپنی زندگیوں کو اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں وہ صلی اللہ علیہ خیر خرکی سید نولان محمد وعلیٰ علیہ وضحاب اجمائی فرحمتِ الحمد الرحم